يَا يَا الَّذِينَ آمُ <مِنزونَكُم> میرے دیت تو وہی اہل کتاب کے ساتھ چلی آ رہی نا یہ سارا کے ساتھ یہ لکھ لو جی ان, ان موالات قا کافروں کی دوستی سے روکا گیا ہے ان آج کل یہود و نصارا اسی کوشش میں ہے کہ قرآن کے طرز نہ پڑھائے جائیں سکولوں کے اندر بھی نہ پڑھائے جائیں اور ہمارے جو پڑھائے جاتے ہیں نا اس کے بھی بڑے خلاف ہیں کہتے ہیں قرآن داشت سکھاتا ہے وہ خبیصا کہتے ہیں قرآن یہی سکھاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یاری رکھو خدا رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاری نہ لگو یہ ان کو پسند نہیں ہے بار بار آتا ہے نا اللہ یا یار جو انتل افار اے ایمان والو نہ بنو تم دلی دوست بتانا کا منع اصل بتانا کس کو کہتے ہیں میری طرف دیکھو یہ میرا کمیس ہے نا کمیز کا اوپر والا حصہ کیا نیچے والا حصہ اس کو بتانا کہتے ہیں جو سینے کے ساتھ لگاؤ تو جو دلّی دوست ہوتا ہے وہ سینے سے لگاتے ہو اس کو یا نہیں یہی ہے نہ بناؤ تم دلّی دوست غیروں کو من دونوں کم کم نے کیا کرو اپنے غیروں کو نہ بناؤ تم دلّی دوست اپنے غیروں کو لا یالونکم خبالا اس کا حادشہ لکھو بیان الال بیان الال برائے ماکبل دعویٰ کیا, کیا گیا ہے جی کہ اپنے غیروں کو دلی دوست نہ بناؤ اب اس کی علمتیں بیان ہو رہی ہیں کیوں نہ بناؤ لا یادو نقم قبال علمت ایک علت نمبر ایک لا جالو اس کے بعد کم سے پہلے لامقدر ہے قبالہ سے پہلے فی مقدر ہے منسوبہ ناز خافظ لا یالونا نا فی قبال نہیں کوتا ہی کریں گے واسطے تمہارے بیچ فساد کے تم ان کے ساتھ یاری لگا رہے ہو وہ مفسد ہیں یہودارا کیا ہیں مفسد ہیں تمہارے اندر فساد برپا کرتے ہیں لا یالون تم کا لمن کیا کرو گے لا یالون لا کم فی قبال نئی کوتا ہی کریں گے واسطے تمہارے بیچ فساد کے یہود و دا تمہارے اندر فساد برپا کر میں شعر یاد کر رہا ہوں اکبر الہبادی کا اکبر الہبادی سنتے ہو نہرماتے ہیں بچتے رہو ان کی چالاکیوں سے اخبار یہود و السارہ بچتے رہو ان کی چالاکیوں سے اخبار تم کیا ہو خدا کے تین ٹکڑے کر دیں بچتے رہو ان کی, کی سے عبار تم کیا ہو خدا کے تین ٹکڑے کر دار جنہوں نے خدا کے تین ٹکڑے کیے ہیں تمہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور خدا کے تین ٹکڑے نہیں کیے انہوں نے نصارہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا تین ہے باپ روس پھر ان پہ سوال ہوتا ہے کہ جب تین مانتے ہو توحید تو نہ رہی تو جواب دیتے ہیں تین کا ایک ایک کے تین یعنی ایک کے ہم نے تین ٹکڑے کر دیے پھر تین ٹکڑے کا مجموعہ کیا ایک بنا تو خدا کے ٹکڑے کیے یا نہیں کہتے ایک کے تین تین کا ایک فی توحیدری تصرید ہو جو خدا کے ٹکڑے کر رہے ہیں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے اکبر نے بڑی اچھی بات کی ہے علت نمبر ایک لکھی ہے ودو ما نمبر دو. چاہتے ہیں وہ اس بات کو کہ مشقت میں پڑے رہو وہ چاہتے ہیں اس بات کو کہ تم مشقت میں پڑے رہو آپس میں لٹتے ہو نمبر تین تاقی ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے نہیں وہ داڑھی والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں یا نہیں جی ظاہر گرد کہتے ہیں میرے ایک دوست تھے مخدوم تھے بڑے دنیا دار دوست تھے میرے جان پہچان کی. وہ پاؤت ہو گئے ہیں اللہ ان کی بخشی کرنا اچھے تھے ان کا بھائی میرا دوست نہیں ہے تو ایک جگہ ان کا بھائی کھڑا ہوا تھا بلکہ پچاروں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا وہی وہ مخدوم تھا تو میرے بیٹے نے کہا ساجد نے ابو آپ کے دوست کا وہ بھائی ہے مل لیں تو اچھا ہے وہ تازہ سجما تھا میں نے کہا میں ملوں اب جو جو میں قریب ہوتا تھا جو, جو ایسا کرتا تھا ایسے کرتا تھا کہ داڑی والا آ رہا ہے پتہ پھر میں نے جا کے تارا میں پلاں ہوں تیرے بھائی کا دوست سکون وا, یہ حالتا ہے ہر داڑی والے کو داشت گرد سمجھتے ہیں داڑی مونڈے جتنی گزرتے رہے یہ سرحدیں بنی ہوئی نا داڑی مونڈے سے نہیں پوچھیں گے داڑھی والا آئے گا تو اس سے پھر یہ حاف تو بوگ ہے یا نہیں دین داروں سے بوگ ہے تاکیب ظاہر ہو چکا ہے بو گم کے منہ سے نمبر تین وما تخی سدور اکبر یہ تو بہ غیر ہوا لیکن ان کے دلوں کے اندر جو دشمنی ہے نا تمہارے متاثر وہ اس سے بھی بڑھ کے بھی بڑھ کے اور جو چھپاتے ہیں سینے ان کے وہ بہت بڑی چیز ہے تاکہ واضح کیا ہم نے واسطے تمہارے علامات آیات کے نیچے لکھو علامات علامات اداوت ان کی اداوت کی علامتیں بیان کی ہم نے واسطے تمہارے علامات اداوت اگر ہو تم جان ہاں انتم اولائے الا یہ نمبر کتنی آئی اللہ کی نمبر؟ خبردار تم یہی محبت رکھتے ہو ان کے ساتھ اور وہ نہیں محبت رکھتے تمہارے ساتھ تمہارے تم تو اتنی محبت رکھتے ہو نا کہ تمہیں مکہ مدینہ نصیب نہیں ہے مکہ مدینہ نصیب نہیں ہے امریکہ کی چوکھٹ پہ سلوٹ مارتے ہو ہے امریکہ بہادر میں آ گیا تیرا غلام آ. تیرا غلام آ گیا مکہ مدینہ نصیب نہیں ہے امریکہ کی سلامی ہے ہر وقت تم محبت رکھتے ہو وہ تمہارے ساتھ محبت قطع نہیں رکھتے رکھتے ہیں وہ اپنا کام نکال کے مار نہیں دیتے کہ جتنے ہمارے یہ پاکستان کے سربراہ مرے ہیں لیاقت علی خان سے لے کے اب تک سب یہ خبیص ہیں مارنے والے کون ہیں جنرل ضیاء کو نے مارا امریکہ بے نظیر کو نے مارا امریکہ سارے, اسی سارے اپنا کام نکالتے رہتے ہیں محبت ہے خبردار تم یہی لوگ محبت رکھتے ہو ان کے ساتھ اور نئی محبت رکھتے ہو تمہارے ساتھ تو مینونا بیل کتاب کل رہی اللہ تمبر کتنی ہے جی پانچ اور ایمان لاتے ہو تم ساری کتابوں کے ساتھ لیکن وہ ایمان ہی لاتے ہیں ہی؟ ایزال پانچ نمبر لکھا ہے نا بائزالقو کم ازال شبھو شبھ ہوتا ہے کہ وہ تو یار ہمارے پاس آتے ہیں آ کہتے ہیں کرمائے لفا سے کہتے ہیں یہ آمنا جو کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں نفاق منافقت ہے ایزال شبھو اور جب ملتے ہیں تم کو کہتے ہیں آ منافق بھی اکثر یہود سے تھے اور جب علیحدہ ہوتے ہیں چباتے ہیں تمہارے پر انگلوں کو بوجھا کے اس کے اب سے پل بو تہ آپ مر جو آپ نے غصے کے سو وہ پانچ آ تھے نا اب چھٹا ان تم سس تم تم کسو علت نمبر حسد اللہ تم بچے حسن اگر پہنچے تو ہم کو کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو مسلمانوں کی بھلائی ان کو کیا لگتی ہے ہماری حکومت جب افغانستان کے اندر قائم ہوئی امن والی حکومت تھی یا نہیں اسلامی نظام پورا تھا یا نہیں تھا ان کو اچھا لگا کانٹا تھا ان کی آنکھ کے اندر برا لگا آخر سال کر گھر کا کر دیا میری آنکھوں نے جہاں دیکھی تھی, تھی قرآن کی بہار سنت نبوی پہ قائم تھے جہاں لے لو نہ اسلامی حکومت ان کو پسند نہیں اگر پہنچے تم کو بھرائی تو بری لگتی ہے ان کو یہ چھٹی لت حسد ہے نا وین تو سیب کم تم یہ علت نمبر سات اور اگر پہنچے تم کو کوئی تکلیف تو خوشی مناتے ہیں ساتھ اس کے ہاں لا تسلی مومنی تسلی مومنی بھی لکھو اور جہاد میں کامیابی کے لیے دو شرطوں کا بیان صبر جہاد میں کامیابی کے لیے دو شرکوں کا بیان اور تسلی مومن ان تصبر نمبر ایک تتگو نمبر کتنی دو اور اگر صبر کرتے رہتم تم تکوا کار کرتے رہتم تو نہ نقصان دے گا تم کو فریب ان کا کچھ بھی ان کی فریب کاری کوئی نقصان نہیں دیں گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ تو اس کے جو کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے وائز خداوت امین آلے دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ دو شرطیں کون سی ہیں جی ان انس بروا تتو یہ رابط میں بیان کر رہا ہوں دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ اس میں صبر و تکوا سے کام نہ لیا گیا کہ نمونہ اس بات کا ہے کہ اس میں عمل نہیں کیا گیا تھا دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ اس میں صبر و تقوی سے کام نہ لیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ لو قصہ ہے میرے محترم حضوائے بدر ہوا سن دو ہجری کے اندر رمضان شریف کی سترہ تاریخ تھی تو کافروں کو شکست ہوئی یا نہیں غزوہ بدر کے اندر تو ایک سال مکمل گزرا سن تین ہجری تھی اور شوال کے اندر آ گئے کافر ایک دوسرے کو اکٹھا کیا کہنے لگے یا بدر کا بدلہ لینا چاہیے مسلمانوں سے اور چندے کی آپس کے اندر جو کافلا تھا ابو سفیان لایا تھا نا ملک شاہ اس کافلے کا سارا اس کے اندر داخل کر دیا تو تین ہزار کا لشکر آیا ابو سفیان ان کا سپا سالار تھا کتنی تھے جی تین ہزار آئے جنگ کرنے کے لیے عہد کے قریب انہوں نے ڈیرا لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اکرام سے مشورہ لیا حضرت کا خیال یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑے اتفاق سے عبداللہ بن اوبئی کا خیال بھی یہی ہوگی اور سلم المنافقین کا لیکن باقی نوجوان کہنے لگے وہاں جا کے لڑیں تو کثرت ان کی طرف تھی حضرت ان کی بات مان لی کہ چلو وہاں جا کے لڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کی ایک ہزار کا لشکر لے جائے لیکن عبداللہ بن ابئی جو تھا منافق بئی ایمان وہ تین سو آدمی کو واپس لے آیا اس کے قبیلے خزرت کے جو تھے نا وہ سردار تھا اس قبیلے کا کوئی منافع کوئی کمزور مسلمان تین سو کو واپس لے آیا تو باقی کتنے بچے سات سو دو اور قبیلے تھے ان کے اندر بھی تھوڑا سا ایسے ذور پیدا ہوا بنی ہادشہ بنی سلمہ میں لکھاتا ہوں لیکن اللہ نے کرم فرمایا پھر وہ مستقل مزاج ہو گئے ان کا زور ختم ہو گیا حضرت سات سو کو لے گئے حزوائے عہد کے لیے وہاں مورچے بنائے ان کے لیے اور مورچے بھی تھے اور جو لشکر تھا مسلمانوں کا ان کی پیٹھ کی طرف سے آنے کا کو تھا کہ دشمن آ کے کیا کرے حملہ کرے وہاں پہاڑی کے اوپر درے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبائر کو مقرر کیا پچاس تیر اندازوں کے ساتھ کتنی کہ آپ نے دھر رہنا ہے ہم چاہے فتح یاب ہوں یا شکست کھا جائیں آپ نے در سے کلنا نہیں ہے خدا کی قدرت لڑائی شروع ہو گئی مسلمان بالے باغ ہے وہ بھاگنے لگے ابو سفیان کا گرو مشرقین کا بھاگنے لگے یا ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگی اتنے میں وہ جو پچاس آدمی تھے نا مقرر درے کے اوپر وہ نیچے اترے کہ ہم مال غنیمت حاصل کریں اب تو بھاگ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن جبائر نے ان کو سمجھایا کہ نیچے نہ اترو حضرت نے فرمایا تھا چاہے ہم شکاست کھائیں یا کہنے تو ہو گئی ہے چلے تو پچاس میں سے باقی سب نیچے آ گئے سیس حضرت عبداللہ بن جبائر کے ساتھ گیارہ آدمی رہے یہ بار میں آپ تھے خالد بن بلی اس وقت کافر تھا وہ بڑا سپا سالار تھا ان کا چالان تھا اس نے جب دیکھا درے سے نیچے آدمی آ گئے تھوڑے رہ گئے ہیں تو پچھلی طرف سے کیا کر دیا کر دیا وہ غریب بھی شہید ہوئے اور اب پیچھے سے اس نے حملہ کیا ان کو مارنے کے بعد مسلمان پریشان ہو گئے آگے جو لشکر بھاگ رہا تھا ان کو اشارہ کیا انہوں نے وہ بھی پیچھے واپس آ گئے مشرے گی مسلمان کس میں آ گا. درمیان میں شکست ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حبیس نے پتھر مارا آپ کا سر زخمی ہو گیا چہرہ دھولوان آپ کا دان شہید ہو گیا آپ نے ارادہ کیا کہ ان کے لیے بد دعا کریں لیکن اللہ نے روک دیا وہ میں عرض کرتا ہوں کیوں روکا اللہ قبارک تعالیٰ نے تو وہی نقشہ بیان ہو رہا ہے دیکھو جی یہ قصہ کس کا ہے جی پود کا تو عد کے اندر شکاست کیوں وہی پتہ کے بعد کہ صبر و تقوا سے کام نہیں لیا گیا وہ حضور کی بے فرمائی نہ کر دی جو بقرار تھے مورچے کے اوپر عبداللہ بن جبائر کے ساتھ ان سے صبر نہ ہو سکا تقویٰ نہ ہو سکا دیکھو جی اور جب صبح کو چلے آپ من آہ کا اپنے آل سے عد کی طرف تو بھو منی جگہ دیتے تھے مومنین کو لڑائی کے ٹھکانوں پر یعنی مورچہ بندی کر رہے تھے بکائے ٹھکانے ہو گئے جگہ دیتے تھے مومنین کو لڑائی کے ٹھکانوں پہ اور اللہ سننے والا تھا تمہاری باتوں کو جاننے والا تھا تمہارے احباب کو از احمد جب ارادہ کیا دو گروہوں نے نیچے لکھ لو بنو حادثہ بنو سلمہ بنو ہار بنو سلمہ جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے یہ کہ ہمت ہارے کچھ بزدل ہونے لگے لیکن اللہ تعالی ان کا ناصر تھا ولی من نہ اور خاص اللہ پہ توقع کریں مومن میرے محترم غزوہ عہد کا قصہ آگے آئے گا درمیان میں غزبۂ بدر کا بیان کر دیا غزب بدر میں صبر و تقوا سے کام لیا گیا یا نہیں لیا گیا وال بدر دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ اس میں صبر و تکوا سے کام لیا گیا اور البتہ کی امداد تھی تمہاری اللہ نے بدر کے مقام پہ بان تم عزی اللہ اس سال میں کہ تم قلیل تھے عزیلّہ بونے قلیل تو وہاں تکوا تھا تمہارا تو آپ بھی ڈرتے رہو فتق اللہ ڈرتے رہو اللہ تعالی سے تاکہ تم شکر گزار بڑھو کہ اللہ نے ہماری مدد کی اس پہ شکر کرو استقول لمبو تفصیل نسرت اللہ نے کیسے کی نسرت تفصیل نصرت جب کہتے تھے آپ مومنین کو کیا ہرگز کافی نہیں تم کو یہ کہ مدد کریں تمہاری رب تمہارا سات تین ہزار فرشتوں کے جو کہ اتارے جائیں گے میرے عزیز مقام بد میں مسلمان کتنے تھے تین سو تیرہ کافر کتنی تھے ہزار تو سورت انفال میں آئے گا بے الفن المل آئے دا. پہلے اللہ نے وعدہ کتنا کیا ہزار کا ہزار کا سرے کے کافر کتنی تھے ہزار پھر یہ وعدہ کیا یہ وعدہ کتنی ہے تین ہزار کا کیوں کیا اس سرے کہ مسلمانوں سے کافر کتنا گنا زیادہ تھے تین گنا تو اللہ تعالی نے جو فرشتے بھیجے وہ کافروں سے تین ہونا تھے تو ایک ہزار فرشتے کتنی تین ہزار پھر وہ مشہور ہو گیا حز بدر کے موقع پہ کہ ایک کافر تھا قرض بن جابر محاربی اس کے متعلق مشہور ہو گیا کہ وہ اپنی قوم کا لشکر لا رہا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے قرض بن جابر کافر تھا تو مسلمان ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ آ جائے تو پھر میں پانچ ہزار فرشتے بھیجوں گا کتنی لیکن وہ کرز بن جابر نہیں آیا تھا اب یہاں دو قول ہیں مفسرین کے ایک قول تو یہ ہے کہ وہ کرز جابر کی وجہ سے تھا قرض بن جابر کی وجہ سے کتنی پانچ ہزار جب وہ نہیں آیا تو فرشتے پانچ ہزار نہیں ہے تین ہزار ہے اور باب و کہتے ہیں پانچ ہزار علم و دیکھو جی جب کہتے تھے کیا کہ ہر گرد جی کافی تم کو یہ کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا صاف تین ہزار فرشتوں کے جو اتارے جائیں گے بلا کیوں نہیں ان تصفر و تکتا اب صبر تکوا ہے یا نہیں وہی اگر صبر بھی تکوا قرار کیا اور آ گئے تمہارے پاس من فور اسی جوش سے کون آ گئے قرض بن جاویر کا لشکر اسی جوش سے آ گئے تو مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا ساتھ پانچ ہزار فرشتوں کے جو کہ نشاندار ہوں گے وہ پانچ ہزار فرشتوں کا نشان یہ کہ ان کا اماما سفید ہوگا پگڑی کیا ہوگی سفید اور اس کا شملہ پیچھے ہوگا اسی طرح مفسرین لکھا ہے ما جاللہ اور نہیں کیا اس امداد کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری واسطے تمہارے امداد بالملائکہ کی حکمت نمبر ایک امداد بالملائکہ کی حکمت نمبر ایک بھائی اصل حقیقی ناصر کون ہے اللہ تعالیٰ ہے نا حقیقی ناصر کون ہے تو یہ عالم اسباب ہے نا دنیا تو عالم اسباب کے اندر ذرا اسباب سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کیا اسباب سے اب دیکھو جی آپ ایسے بیٹھے رہے تو اللہ تعالی سیراب کر دے تو کر دیتے یا نہیں روٹی کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن عالم اسباب اسباب کو دیکھتے ہو خوش ہو جاتے ہو کسی طرح آپ بیٹھے رہے علاج نہ کرائیں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں نہیں لیکن عالم اسباب ہے اللہ نے فرمایا ادھر اسباب کو تلاش کیا کرو استعمال کرو تو فرشتے بھی اسی عالم اسباب کے اندر سبب تھے گرو صاحب کا اللہ تعالیٰ ایسے بھی مدد کر سکتے تھے لیکن فرشتوں کو بھیجا تاکہ تمہیں خوشی ہو تمہارا دل مطمئن ہو فرشتے آ رہے ہیں آگے سنجائیں امداد بین ملائکہ کی حکمت نمبر ایک اور نہیں کیا اس امداد کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری واسطے تمہارے نمبر ایک اور تا کہ نمبر من بس رو حالانکہ نہیں حقیقی نسلم مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والے تو امداد بین ملائکہ کی کتنی حکمت آ گئی دو یہ ہے نا اب آگے یکارا پن حکمت غلبہ وہ امداد بر ملائکا کی حکمت تھی اب کس کی حکمت ہے حکمت غلبہ اللہ تعالی نے تمہیں غالب فرمایا میدان بدر کے کی اندر کیوں تاکہ ستر کافروں کو مار دے کتنی کافل مرے ستر کافروں کو کاٹ کے رکھ دے کاٹ کے اور باقی دوسروں کو زرید کرے ستر کیا ہوئے اگر بات تو کافروں کا زور ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا لکھو جی حکمت غلبہ لے یق کہا کہ جار مجرور مطالعے کس کے ہے والا قد ناصر ملا اللہ نے تمہاری مدد کی کیوں تاکہ کتا کر دے کاٹ ڈالے ایک جماعت کو کافروں سے ڈال قدر کرے او یک بیتا ہوم یا زلیل کرے ان کو زریل کو اس کو کیا گیا ارے دوسروں کو کیا گیا اس کزے کو کہتے ہیں مانیت تو کیا کہتے ہیں یعنی جدا ہونا مننا ہے جمع ہو ہیں کیسے جمع ہوئے کہ ستر مارے گئے ستر کیا ہوئے زریل ہوئے تو جمع تو ہوئے نا مانیہ ترقل وزیا مانیہ ترجمانی یا زلیل کرے ان کو پس پھر جائیں ناکام کام لئے سال کر مینال امر شائے اتنے تک میرے عزیز. کس کا بیان تھا غزب بھدر کا اب غزبائے عہد اہد, اہد بحت وائے عہد کیا ایسے لے کرو غزب کا یادہ اب غزب عہد کا یادہ ہو رہا ہے لیکن. درمیان میں غزبۂ بدر تھا اب غزبۂ کا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضور کا خیال ہوا کہ ابو سفیان وائرہ کے لیے میں کیا کروں دعا کروں اور حضرت حمزہ شہید ہوئے آپ کو تکلیف ستر آدمی مارے گئے لیکن حضور عالم الغیب تو نہیں تھے عالم الغیب کون اللہ اللہ کی حکمت یہ تقاضا کرتی تھی کہ میرے محبوب آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں ہم ان کو آپ کا غلام بناؤں گا ہم ان کو آپ کا غلام بناؤں گا آپ کے جوتوں میں ڈال تو یہی چیز اچھی ہے حضرت عالم ورائب نہیں تھے نا اللہ تعالیم ورائب نے پر میں لہ سلا کر مینال نہیں واسطے تیرے ان کے معاملے سے کوئی اختیار شاید ان کا مالک کو اختیار اللہ لسا کا اس موخر ہے نہیں واسطے تیرے ان کے معاملے سے کوئی اختیار او یتوبا لو بان علا ان اس لئے تو یتوب یتوبا ہے نا او بوانے اللہ ان ہے مگر یہ کہ مہربان ہو اللہ ان کے اوپر تو مہربان ہوئے یا نہیں ہوئے نا مسلمان ہو گئے او جو یا عذاب دیں ان کو اگر دو چیز میں سے ایک چیز ہوگی اور عذاب دینا کوئی ظلم نہیں ہے پرندہ ہم اس سے کہ یہ ظالم ہیں ان کو عذاب دینا عدل ہے وال اللہ معافی سماوا عرب تو اللہ تر سزا دیں تو دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ مالک ہیں مالکیت باری واسطے اللہ کے جو کوئی آسمانوں میں زمین میں بخشتا ہے جس کو چاہتے عذاب دیتا جس کو, جس کو اللہ سفیان پہ اللہ نے کرم فرمایا مسلمان ہو کے. -e اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید -e اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس -e قرآن در -e حدیث اور اصلاحی موائد خالق و کلّی سہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص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 wwwshaheed